یا نبی اللہ علی نور اللہ جامع ترمزی جلد ایک صفحہ چونسٹھ فرمان مصطفی جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درودے پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر دس رحمتیں بھیجتا اور اس کے نام اعمال میں دس نیکیاں لکھتا ہے صلو علی الحبیب میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدرین چینل کے ناظرین ماہر ربی النور شریف عام طور پر ماہ ربی الاقول کہتے ہیں اور اشاق اس اسے ماہ ربی النور کہتے ہیں کہ خصوصی سلسلے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں کل <mukle> جو شہر ہم نے شروع کیا تھا مگر اس کی وہ وضاحت کا وقت نہیں تھا وہیں سے ہم شروع کرتے شہر یا رے ارم تاجا شہر یار شہر یار ایرم کا مطلب ہے جنت کے بادشاہ تاجدار حرم تاجدار کہتے ہیں صاحب تاج کو حرم کابت اللہ مشرف نو بہار نہیں رونق شفاعت شفاعت کیا ہے گناہ کی معافی کے لیے سفارش کرنا شفاعت کی اردو ہے سفارش سعید اعلی حضرت علی رحمت رب العزت نے اس شعر میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تین خصائص ذکر کیے وہ تین باتیں جو میرے اکالی سلا تو سلام کو حاصل ہیں اور کسی کو حاصل نہیں ہے. نمبر ایک جنت کے مالک بی از نلّ ٹھیک ہے نمبر دو کابے کے کابہ نمبر تین شفاعت کا سر چشمہ و مرکز میرا کالی صلاح و سلام اللہ کی اطا سے مالکِ جنت ہے جی ہاں سنیے مداری جبوت میں حضرت شیخ عبدالحق الحق سے دہلوی علی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے روزی قیامت رضوان جنت یہ کون ہے دروغائے جنت حضرت سیدنا رضوان علیہ السلام جو کہ جنت کے نگران فرشتے ہیں ٹھیک ہے اہل محشر سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے کیا فرمائیں گے سنیے اور ایمان تازہ کیجیے مجھے اللہ تعالی نے جنت کی چابیاں محمد کے سپرد کر دینے کا حکم دیا ہے سبحان اللہ میرا کالی سلا تو اسلام نے فرمایا میں دنیا و آخرت میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں مگر فخر نہیں کرتا سب سے پہلی قیامت میں میں اور میری امت آئے گی مگر میں فخر نہیں کرتا روزی قیامت حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا مگر فخر نہیں کرتا اور اس جھنڈے میں کون ہوگا حضرت آدم علیہ سلام اور تمام انبیاء کرام مزید کیا فرمایا روزی قیامت جنت کی چابیاں میرے پاس ہوں گی مگر میں فخر نہیں کرتا سبحان اللہ یہ دلابہ میں یہ رواج نقل کی گئی جو میں نے ابھی آپ کو سنائی اور ترمیزی شریف میں ہے حضرت سعد و انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی اکرم شاف امم تاج حرم شہر یار ارم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں سب سے پہلے قیامت میں نمودار ہوں گا لوگ وقت کی صورت میں آئیں گے میں ان کا قائد بنوں گا لوگ خاموش ہوں گے میں ان کی نمائندگی کروں گا وہ پھسے ہوں گے میں ان کی شفات کروں گا جب دہشت میں ہوں گے میں انہیں خوشخبری سناؤں گا فرمایا کرامت و بزرگی حمد کا جھنڈا اور جنت کی چابیاں اس روز میرے ہاتھ میں ہوں گی سبحان اللہ تو پلازلہ جب بھی تو جھم جم کر کہہ رہے ہیں شیر یار جفعت جفعت بلا بلا بلا کو سلام سلام اس امت کے آئیما نے بڑے بڑے علماء نے یہ تصریح کی یہ وضاحت کی یہ ایکسپلین کیا کہ اللہ تعالی نے دیگر کائنات کی طرح جنت بھی اپنے محبوب کے قبضے میں دے دی ہے جو چاہیں گے جس کے لیے چاہیں اس میں جو چاہیں جس کے لیے چاہیں عنایت فرمائیں مرکاز شریف میں حضرت سیدنا ملا علی قاری علی رحمت اللہ الباری لکھتے ہیں آقا سلا تو اسلام کے خصائص خصوصیات یہ بھی لکھا اللہ تعالی نے جنت مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرما دی ہے اس میں سے آپ جس کو جتنی چاہیں عنایت فرما دیں مسلم شریف کے حدیث سے پاک سنیے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مصطفیٰ جان رحمت کی نماز خصوف کے بارے میں بیان کرتے ہیں دوران نماز مصطف جان رحمت کو کچھ پکڑتے ہوئے دیکھا کی یا رسول اللہ آپ کچھ پکڑنے کے لیے آگے بڑھے پھر پلٹ ہے یہ کیا معاملہ ہے سنیے کیا فرمایا سبحان اللہ شہر یارے ارم نے کیا فرمایا فرمایا میں نے جنت کو دیکھا تو اس, اس کے میں نے جنت کو دیکھا تو اس کے کچھ خوشے پکڑے اگر میں وہ کچھ توڑ لیتا تو تم انہیں قیامت تک کھاتے رہتے کسی اور کو اللہ تعالیٰ اپنی جنت کے خوشے توڑنے کی اجازت کیوں کر دے سکتا ہے یہ صرف اور صرف مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے سبحان اللہ مزید سنیے مسند دارمی میں حضرت بریدار رضی اللہ تعلع سے مروی کہ ایک تنے کے ساتھ کھڑے ہو کر شاہ باہر مدینے کے تاجور محبوب داور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے جب میرے اقلی صلاۃ اسلام نے اس ممبر کو اس خشک تنے کو چھوڑ کر ممبر پر تشریف رکھی تو وہ تنا جو خشک ہو چکا تھا وہ زاروں کتاب رو پڑا میرا کال سلاط اسلام نے ممبر سے اتر کر اس پر ہاتھ رکھا کیا فرمایا تیری کیا خواہش ہے اگر تو چاہتا ہے تو میں تجھے اسی طرح پھر ترو تازہ کر دیتا ہوں جس طرح تو تھا. دوبارہ تو درخت بن جائے گا اور فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھے جنت میں لگا دیتا ہوں اگر تو چاہتا ہے تو میں تجھے جنت میں لگا دیتا ہوں تو جنت کے چشموں اور نہروں سے سہراب ہوگا بہت خوبصورت ہو جائے گا خوب پھل دے گا تیرا پھل اللہ تعالی کے برگزیدہ بندے کھائیں گے اس تنے نے جنتی بننا پسند کیا لہذا میں نے اسے جنت میں لگا دیا پیارے اکالی سلاد اسلام کو اللہ تبارک کا واطلہ نے کیسے اختیارات عنایت فرمائے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آپ نے اس خشک تنے کو جنت میں کاشت فرما دیا کہ کیوں نہ جھوم جھوم کر پڑے شیر ہمارے آسلام کابے کا بھی کعبہ ہے تاج دار حرم کا بھی کعبہ ہے اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا یہ مقام ہے کہ کعبے نے اپنی تمام تر عظمتوں کے باوجود میرے اکالی علیہ و سلام میرے علیہ سلاط والسلام کی ولادت با سعادت کے وقت میرے اکالی علیہ و اسلام کی رہائش گاہ کی طرف سجدہ کیا چنانچہ حضرت سیدنا عبد المطلیب رضی اللہ تعلق میرے اکالی سلاۃ اسلام کے دادا جان فرماتے ہیں جب آج صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میں خانہ کعبہ کے پاس تھا اچانک کعبہ مقامی ابراہیم اب مقامی ابراہیم کی طرف ہی میرے اکالی سلاط اسلام کا مولود مبارک مولود النبی یعنی جہاں اکالی صلاح اسلام کی ولادت ہوئی وہ ہے کی طرح جھک گیا اور کعبے سے آواز آنے لگی نبی مکرم و مختار کی ولادت ہو گئی آپ کے ہاتھوں کفر شکست کھائے گا صرف مالی حقیقی کی عبادت کا آپ حکم دیں گے الضرت نے ایک دوسرے مقام پر حجاج کو یوں مخاطب کیا نا ہاجی آ ہمارے دیکھو دیکھو دیکھو دیکھو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تاج حرم ہیں کابے کابھی کعبہ ہیں اب مزید سنیے کہ حضرت علامہ آلوسی علیہ رحمت اللہ کبی کیا فرماتے ہیں انشاءاللہ شاء آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا روح المعانی آپ کی تفسیر ہے اس میں آپ نے اس آیت کے تحت فرمایا وہ آیت بھی سن لیجئے آیت کا جز ہے یہ پارہ دو سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو اڑتالیس کا جز ہے اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے کہ وہ اسی کی طرح منہ کرتا ہے ہر ایک کا قبلہ ہوتا ہے نا یہ ہر ایک کی توجہ کا مرکز ہوتا ہے اس کے تحت حضرت علامہ آلوسی علی رحمۃ اللہ القضی نے بعض مفسرین کا یہ قول نقل کیا مقربین کا قبلہ عرش روحان کا قبلہ کرسی کا قبلہ بیت المعمور یہ فرشتوں کی مختلف فرشتوں کے درجات ہیں ان کے نام ہے نا کا قبلہ بیت المعمور خانہ کعبہ کے عین اوپر وہ بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا قبلہ ہے اس میں فرشتے طواف کرتے ہیں مزید لکھا کہ امبیا کا قبلہ بیت المقدس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ کعبہ یہ آپ کے جسم کا قبلہ ہے اور روح کا قبلہ میری ذات ہے یعنی اللہ تعالی کی ذات ہے سبحان اللہ تو ہمارے آقا علیہ تو اسلام کاوی کی بھی کابہ ہیں اور دوسرے مصرے میں اعلی حضرت نے نو بہارے شفاقت پہ لاکھوں سلام شفاعت کا سر چشمہ و مرکز میرے آکالی صلاح تو اسلام کی ذات بابارکات ہے قیامت کے روز کچا بچہ وہ بھی شفاعت کرے گا اپنے ماں باپ کی حافظ بھی شفاعت کرے گا قیامت کے روز شہید بھی شفاعت کرے گا قیامت کے روز حاجی بھی شفاعت کرے گا قیامت کے روز اولیاء شفاعت کریں گے صحابہ شفاعت کریں گے اہل بیت اطہار شفاعت کریں گے انبیاء شفاعت کریں گے مگر جب تک میرے آکا لی سلاد و اسلام شفات کا دروازہ نہیں کھولیں گے کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا شفات قبرا کا تاج ہمارے آقا کے سر پر سجا ہے شفات قبرا سب سے بڑی شفاعت میرے آقا کو حاصل ہے جی ہاں قرآن پڑھی اللہ میں توفیق عطا فرمائے قرآن پڑھنے کی نہ پڑھنا آتا ہے اور پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں ترجمہ نہیں پڑھتے یار تو آتی نہیں عام طور پر تو ترجمہ تنظیلیمان پڑھیے تفسیر نعیمی پڑھیے تفسیر نور العرفان پڑھیے تفسیر خزائن العرفان پڑھیے تاکہ سمجھ میں آئے قرآن پاک سمجھ میں آ جائے تو اور کیا چاہیے سنیے نو بہار شفاق اعلیٰ حضرت نے کیسے فرما دیا تو اعلیٰ حضرت بہت, بہت بڑے عالم عالم نہیں علامہ ہیں مفتی ہیں ایسے تھوڑی کہہ دی آپ نے کوئی بات آپ نے تو قرآن سے ناد کوئی سیکھی نا سنیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مام محمود ترجمائی کنزلیمان قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری ہمد کریں خزائن عرفان میں ہے اور وہ مقام محمود مقام شفاعت ہے کہ اس میں اولین و آخرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کریں گے اسی پر جمہور ہیں نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ مٹھے میٹھے اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین بخاری شریف عدیث نمبر چار ہزار تین سو انچاس حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں لوگ گروہ در گروہ ہر نبی کے پاس حاضر ہوں گے سفارش کی بات کریں گے بات نہیں بنے گی حتیہ کہ شفاعت کا معاملہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوگا بس اس دن اللہ تعالی آپ کو مقام محمود پر کھڑا فرمائے گا وہ مقام کہاں ہوگا اس کی بھی حدیث میں نشاندہی کی گئی ہے لہذا حضرت سیدنا ابو ہو رہی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی اکرم شافع فمم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بروز قیام سب سے پہلے میں اپنے مزارے پر انوار سے باہر آؤں گا مجھے جنت لباس پہنایا جائے گا پھر میں ارش پھر میں عرش الہی کی دائیں طرف کھڑا ہوں گا اور یہ مقام میرے علاوہ مخلوق میں سے کسی کو حاصل نہ ہوگا قیامت کے روز سب لوگ سارے اولین و آخری موافقین و مخالفین آکا کی سناخانی کرنے والے نہ کرنے والے اگلے پچھلے سب سب کے سب آدم علیہ السلام کے پاس حضرت موسا علیہ السلام کے پاس تمام انبیاء کرام علیت والسلام کے پاس ہوتے ہوئے جب حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علاء نبی شنا علیہ سلاۃ والسلام کے پاس آئیں گے کوئی شفات کی بات نہیں کرے گا نفسی نفسی نفسی از حب غیری سب یہ کہیں گے کہ نفسی نفسی نفسی از اذ... اس حبو الاغ تم کسی اور کے پاس جاؤ آج اللہ تعالیٰ نے ایسا غضب فرمایا کہ پہلے کبھی نہیں کیا یعنی کسی کو مجال نہیں ہوگی کہ رب کے بارگاہ میں بات کر سکے اور جب سب پھرتے پھراتے حضرت سعیدہ اللہ علا نبی ولی سلاط و اسلام کے پاس حاضر ہوں گے تو حضرت عیسار السلام پیارے آقا علیہ و اسلام کی طرف بھیجیں گے آقا علیہ و اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اب سب لوگ عرض کریں گے آپ اللہ کے حبیب ہیں آپ آخری نبی ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مغفرت کا مجدہ عطا فرمایا ہماری حالت پر نظر کیجیے ہماری سفارش کیجیے میرا اکالی سلاط اسلام کیا فرمائیں گے انا لہا انا صاحبکم کہیں گے اور نبی از ببو الا غری میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا ہمارے اکالی سلاط اسلام اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کریں گے اور ایسے کلیمات اللہ تبارک و تعالی آپ کو القا فرمائے گا جو آج تک آپ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہوں گے اللہ تعالی کہ آپ حمد و سنا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا یہ بخاری شریف عدیث نمبر چھ ہزار آٹھ سو <سؤال> چھیاسی ہے یا محمد عرفا روسکا وشفا تشفا پیارے سر اٹھائیے مانگیے عطا کیا جائے گا شفات کیجیے شفات قبول کی جائے گی پیارے اقلی صلاحت اسلام فرماتے ہیں میں عرض کروں گا مولا مخلوق کا حساب شروع فرما اس وقت تمام انسانیت کا حساب شروع ہو جائے گا اس شفات کو شفاعت کبرا کہتے ہیں یہ کافر اور مسلم معافی کو مخالف ہر ایک کو نصیب ہوگی میرے اکالی سلاد استام نے فرمایا شفاعت کا دروازہ میری وجہ سے کھولا جائے گا اسی کو تو آلہ حضرت نے کہا نو بہار شفاعت میں لاکھوں سلام شہر یار ام تاج تارے سلام